مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو وہ آدمی سید عقیدہ آدمی ہے بارہ پڑھاتا ہے تو آج آپ اپنی بعد میں پڑھیں اور اگر وہ پڑھاتا ہی بارہ ہے اور عقیدہ بھی غلط ہے تو آپ بیس کی بیس اپنی پڑھیں کیونکہ وہ بارہ بھی آپ کو نہیں ملیں گی چاہے اسپائس لینے کے آدمی ایک لے لے بولے بہتر ہے وہ اسپائس کی بجائے ایک بھی نہ ملے تو اس لیے سید عقیدہ آدمی ہے دادی سی پیڑی ہے سنت کا عامل ہے صحیح, اور عقیدہ صحیح ہے پیارے آقا کا غلام ہے تو بارہ اس کے پیچھے سے پڑھے اور آٹھ ہفتوں پڑھیں اس کے بعد آپ بھیتر پڑھیں اور جو کوشش کریں تہجد بھی پڑھنے کی سید عقیدہ ہے تو پھر آپ آٹھ ہفتے پڑھ سکتے ہیں تو ابھی سوال کرنے والے ہیں ہمارے پاس